اور اللہ نے فرما دیا دو خدا نہ ٹھہراؤ وہ تو ایک ہی معبود ہے تو مجھ ہی سے ڈروپ فے ایک صفر چھے